بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد قال امير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله حدثنا قتيبه قال حدثنا ليس عن سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بيننا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا الى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد ثم قالها الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله مبارك الله فيه الحمد لله بالصلاة والسلام على رسول الله وبعد یہ حدیث جو آپ نے سنی ہے یہ باب قولی طائر وکان السانوں اکثر و شہین جدر اسی باب کے تحت ہے اس باب کا ملخص ہمارے سامنے آیا تھا کہ جدار جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ امر ہے اور بالخصوص اگر جدال کا مقصد باطل کا اثبات ہو تو پھر یہ قتل حرام ہے. یہ جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں کے پاس جانا مذکور ہے ان کو دعوت دینے کے لیے فرمایا کہ ان طور یہود کہ چلو یہودیوں کی طرف تاکہ انہیں دعوت دی جائے اور ان پر اللہ کی حجت قائم کی جائے فخرج نامہ تو صحابہ ساتھ نکلے ابو حریرا یہ بیان فرما رہے حتیٰ جین بیت المدراس حتیٰ کہ ہم بیت المدراس پہنچ گئے مدراس کسی بندے کا نام نہیں ہے کہ اس کا گھر ہو بلکہ مدراس سے مراد وہ مرکز یا وہ گھر جہاں یہود جمع ہوتے تھے اور درس و تدریس کا کام کرتے تھے تو وہ ان کا ایک مخصوص ایک مرکز تھا جہاں ان کا اجتماع ہوتا تھا اور ان کے جو آپس کے دروس ہیں جس میں تورات وغیرہ درس کو دیتے تھے تو اس مرکز کا نام انہوں نے بیت المدراس رکھا ہوا تھا فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنادہ ہوں تو نبی السلام نے ان کو یہ یعنی ندا فرمائی یا معاشر یہود اسلم تسلم یا جی اسلم من الاسلام یعنی اسلام قبول کر لو اور تسلام من السلام تم سلام تھی دنیا اور آخرت قبول اسلام میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی سلامتی ہے اور فلاح اور کامیابی یہود نے کہا جواب دیا قطب الرق یا ابوالقاسم ابوالقاسم اللہ کے پیغمبر کی دنیا اور وہ آپ کو کنیت سے ہی پکارا کرتے تھے رسول اللہ نہیں کہا کرتے تھے جو ان کے اعنات کا اور تعصم کا اور انکار حق کا مظہر تھا کہ آپ نے اپنی بات پہنچا دی اور جو تبلیغ کا ایک حق ہے وہ آپ نے ادا کر دیا اب آگے ہماری مرضی ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں فقاد الحمد رسول اللہ صلی اللہ علّم ذال کا اردو میں بھی یہی چاہتا تھا اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے اقرار کر لیا کہ میں نے پہنچا دی کہ تم نے اقرار کر لی ہے اور مجھے یہ اقرار ہی مطلوب اگر تم اسلام قبول نہیں کر رہے تم نے اقرار کر کے کہ میں نے پہنچا دیا اللہ کے پیغام کو حجت قائم کر دی یہ میرے لیے کافی تاکہ تمہارا یہ اقرار جو ہے یہ ایک حجت بن جائے کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا تھا اور کوئی اس کا انکار نہ کر سکے تو تم نے اقرار کر لیا دال کا الید یہی میرا مقصود تھا جو حاصل ہو گیا لیکن اس کے باوجود پھر میں دعوت دیتا ہوں کہ اسلم تسلم کہ اسلام قبول کر لو تم سلامتی باؤ گے جیسے نبی علیہ السلام نے مختلف ملوک کو خط لکھے تھے کسر اور قصر وغیرہ کو تو اسل تسلم یہ جملہ آپ نے ہر خط میں استعمال کیا کہ بادشاہ اسلام قبول کر لے تو سلامتی پائے گا جسے پڑھ کر بعض ملوک تو غصے میں آ جیسے کسرا اور اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا اور بعض ملوک جیسے کیسر سناٹھے میں آ اتنا ایک مختصر جامع خط اور ایک شخص اس خط میں سلطنت روما کے فرما رواج سے مخاطب ہے اور اس سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو سلامتی چاہتا ہے تو میری عطایت قبول کر لے میری غلامی قبول کرے اس کے لیے یہ خط باعث حیبت گیا اور قصہ احادیث میں مدکور ہے وہی سیکھا آپ نے استعمال کیا یہود کے لیے کہ اسل منہ تسلح وہاں جملہ واحد کے سیکھوں پر مشتمل ہے اور یہاں جمع کے سیکھوں پر کہ اسلام قبول کر لو کیونکہ مخاطب بہت سے یہودی تھے انہوں نے پھر وہی جواب دیا قطب الرق یاب القاسم آپ نے پہنچا دیا اور جو پہنچانے کا حق ہے وہ ادا کر دیا اب آپ خاموش ہو جائیں آگے ہماری مرضی تین بار ایسا ہوا نوی لکھ پھر فرمایا کہ تعالی کے ارد سب مقالہ سارے تیسری بار بھی یہ بات فرمائی اور ان کو وہی جواب تھا یہ ہے مجادلہ یہود کی طرف سے انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ آپ کی دعوت کے مقابلے میں جو ایک جدال بل باطل ہے اس کا اظہار کیا جب تین بار انہوں نے انکار بھی کیا جدال بھی کیا تو اب کی بار رسول اللہ علیہ وسلم نے جو بات ان سے کہی اس میں ایک تمبیخ بھی تھی اور ایک دھمکی بھی تھی اور واقعاً یہ بات ایسی ہی ہونی چاہیے جو شریعت کی ہدایت ہے کہ کسی کی سرکشی اور کسی کا جدال اگر حد سے تجاوز کر جائے اور اگر میں طاقت ہو ان کو سزا دینے کی تو ان کو سزا آپ سنا سکتے کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا اور یہ سلوک ہوگا تانچی یہود نے جب بار بار انکار کیا اور جدال بالباطل کی روش پر قائم رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائے اردول جان رہی ہے بات کہ یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے جس زمین پر تم آباد ہو بنی ارید ان اجلی اکم من منہاد الارض اور میں تمہیں اس زمین سے نکال دوں گا اجلی حکم بان افرود اکم تو اس زمین سے میں نکال دوں گا اور آپ نے تھوڑی سی خیر خواہی بھی فرمائی تماً واجدہ من کم بیمال ہی شعیل یہ بمالی کی با یہ برائے بدل کہ اپنے مال جو درہم و دینار وغیرہ ہوتے ہیں اس کے بدلے اگر تمہارا کوئی اور مال ہے یعنی وہ غیر منقولہ زمین وغیرہ تو اس کو بیچ دو تاکہ تم گھاٹے میں نہ رہو من بھاجا دن کم جو مال ہی شہین فل اپنے مال کے بدلے جو جانور ہو سکتے ہیں چاندی اور سونا ہو سکتا ہے اگر اور مال ہو جیسے زمین وغیرہ تو پھل یا بھیڑ اس کو بیچ دو وہ اللہ فعلم انم الرد اللہ ہی وہ رسول ورنہ یہ بات جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور اللہ رب العزت اس زمین کی وراثت اپنے مسلمان بندوں کو عطا فرمائے گا ایک وقت آئے گا تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے اور یہ زمین ہمارے قبضے میں آ جائے گی تو یہ آپ نے ان کے اعنات کا جواب دیا کہ انہوں نے تین بار نبی علیہ السلام کی دعوت کو کوئی اہمیت نہ دی بلکہ دعوت کے مقابلے میں ایک باطل طریقے سے جدال کا اظہار کیا اور انکار پیش کیا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آگاہ کر دیا کہ تم اس زمین سے نکالے جانے والے ہو اگر تم چاہو تو اب بھی توبہ کر سکتے ہو اور تم اسلام قبول کر سکتے ہو ورنہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ تم پر نافذ ہوگا اور تم نکال دیے جاؤ گے اور اللہ اس زمین کی وراثت اپنے مسلمان بندوں کو عطا فرما دے گا تو یہ جو حدیث اس کا باب سے تعلق واضح ہے اور وہ یہی کہ یہود نے ایک اعینات کا اور جدال کا مظاہرہ کیا جو شخص حق کے مقابلے میں ایسا انعاد اپنے دل میں رکھے گا اور باطل طریقے سے جدال قائم کرنے کی کوشش کرے گا اس کے اندر یہود کا تشبہ ہے اور نبیر السلام کے دیر صاحب نے پڑھ دی بے طبع اللہ سانہ نمن قان قبل کم حضب النال کہ تم لوگ سابق قوموں و نصارہ ان کی ہو بہو پیروی کرو گی تو یہ جدال بل اور یہ عناد حق کے مقابلے میں یہ فیل یہود ہے اور جس شخص میں یہ روش پائی جائے گی اس میں یہود کی مشابہت ہے جو بہت ہی خطرناک اقدام یہود میں واقع عناد تھا عناد سے مراد ہے کہ وہ اس دین حق کی صداقت کو جانتے تھے یا رفونا ہو کما یا رفونا لیکن پھر بھی انکار کرتے تھے جو کہ اعناد اور پھر اللہ کے نبی نے دعوت دی تو بجائے اس لے کے اس سے بات آ جاتے اور توبہ کر کے اسلام قبول کر لیتے انہوں نے جیتال کا پہلو اختیار کیا اور نبی اسلام کی بار بار کی دعوت کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ آپ نے اپنی بات پہنچا دی اب آپ خاموش رہیے اور معاملہ ہم پہ چھوڑ دیں ہم مانے یا نہ مانے تو ان کی یہ اعنات اور ان کی ان کا یہ جدار جب اپنی انتہا کو پہنچا تو پھر آپ نے بھی ایک سخت روش اختیار کر لی اور ایسے لوگوں کو ان کے انجام سے باخبر کرنا ضروری ہے کہ ایک وقت آئے گا تم اس زمین سے نکال دیے جاؤ گے تو یہ تمبی کا پہلو لیکن تمبیح کا پہلو وہ شخص اختیار کرے جس میں اس تن... اس کو نافذ کرنے کی طاقت ہو نافذ کرنے کی طاقت ہو اگر طاقت نہیں ہے وہ دھمکی دے رہا ہے تو یہ ایک محض مذاق بن جائے گا جیسے کوئی چھوٹا بچہ چار پانچ سال کا کسی نامی کرمی پہلوان سے کہے کہ اب تم نے یہ کام کیا تمہاری ٹانگیں توڑ دوں تو یہ تو مذاق ہی ہوگا نا وہ ٹانگیں کہاں توڑ سکتے لیکن رسول کریم سسر میں جو بات کہی وہ اللہ تعالی نے آپ کو علم دیا اس کی خبر دی اور پھر جو اللہ رب عزت نے تنفیذ کی طاقت آپ کو عطا فرمائی تھی اس کی روشنی میں کی جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ انعد اور جدال کا مقابلہ آپ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں ایک تنبی اور تحریر کی صورت میں اور دھمکی کی صورت میں شرط یہ کہ وہ دھمکی نافذ کرنے کی قدرت جی قال الإمام البخاري رحمه الله باب قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلذوم الجماعة وهم أهل العين قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوع يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا ربي فتسأل أمته هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من نذير فيقول من شهودك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فيجاء بكم فتشهدون ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا عن عن امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ باپ قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ پر قائم ہے سورہ بکرا کی یہ آیت ہے کہ اللہ رب میں امت وسط بنایا ہے وسط کی تفسیر آگے آ رہی ہے عدل امت عدل عدول جو کہ انتہائی عادل امت ہے اور جماعت اور ظاہر ہے کہ جو عادل ہوتا ہے یا عدل ہوتا ہے اسی کی شہادت قابل قبول ہوتی عدل کی بہت سی تفسیریں کی گئی ہیں عدل وہ معتدل بھی ہے جو افراد و تفرید کے مابہن ہو جو کہ بالکل قطری محفوظ رہنے کی علامت ہے. یعنی عدل جو معتدل شے ہوتی ہے وہ دو چیزوں کے بہن ہوتی ہے ایک طرف افراط ایک طرف تفرید اور بیچ میں یہ عدل ہے اعتدال ہے. افراد ایک کونے میں ہے اور تفرید دوسرے کونے اور بیچ میں اعتدال تو اگر کوئی ضرر لاحق ہوگا تو اطراف کو لاحق ہوگا افراد کو اور تفرید کو اور جو بیچ کی شے ہے وہ محفوظ رہے گی جو کہ ایک محفوظ رہنے کی علامت ہے اور کامیابی کی علامت ہے جس میں امت وسط بنایا امت عدل وما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالظوب الجماع اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لزوم جماعت کا حکم دیا کہ جماعت کو لازم پکڑ لو یہاں جماعت کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک جماعت عامہ اور ایک جماعت خاصہ جماعت عامہ یعنی عام لوگ عام افراد اسی ولی المر کی بیعت کر لیں اور اس ولی المر کا جو معاملہ ہے حکومت کا وہ قائم ہو جائے مستقر ہو جائے تو اس جماعت کو لازم پکڑ لو کو فتنہ قائم نہ کرو اس کو ہٹانے کے لیے یا اس کی جگہ خود کھڑا ہونے کے لیے کو فتنہ قائم نہ کرو یہ جماعت عامہ ہے کہ ایک ولی المر کی ایک حاکم کی بیت عمومی طور پر ہو جائے اور اس ولی المر کا حکم مستقر ہو جائے استقرار پکڑ لے تو تم اس کو لازم پکڑ لو اور کوئی ایسا اقدام نہ کرو جو تفریق کا باعث ہو یہ ایک معنی ہے لدو میں جماعت کا اور یہ معنی احادیث سے ثابت ہے کیونکہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث اس معنی میں موجود ہیں کہ اگر ایک شخص کا جو ہے وہ اقتدار اور اس کا امر قائم ہو جائے دوسرا شخص فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کرے اور اس کی جگہ اپنی بیعت کا معاملہ پیش کرے تو وہ کوئی بھی اس کو قتل کر فخر الوحکا یا نمن کا تو یہ نظوم جماعت یہ جماعت عامہ ہے کہ ایک شخص کے اقتدار پر عمومی طور پہ اتفاق ہو جائے تو تم بھی اس اتفاق کو قبول کر لو اور اس جماعت کو لازم پکڑ لو پر یہ طرح طرح کے معاملات جیسے یہ ہو رہے ہیں پاکستان وغیرہ میں درنوں کی صورت میں جلسوں کی صورت میں سب فترے ہیں انہیں قائم کرنے والا کوئی بھی ہو دین میں کوئی ان کی گنجائش نہیں اور کوئی ان کی حیثیت نہیں جماعت خاصہ اسے بھی لادم پکڑ لو جماعت خاصہ سے مراد علماء کی جماعت اگر وہ کسی فتوی پر متفق ہو جائیں اور وہ معاملہ مستقر ہو جائے اور شرعی حکم صادر ہو جائے اس جماعت کے ذریعے تو تم اس کو لازم قرار دو اس جماعت کی صحبت کو اختیار کرو اور اختلاف قائم کر کے فتنے کو ہوا نہ دو یہ جماعت خاصہ علماء کی جماعت وزاد کی جماعت جو فیصلے پر معمور ہے اور افتاح پر معمور ہے اس کا تم ساتھ دو اور اگر ساتھ چھوڑو ہوئے تو یہ فتنے کا باعث ہو سکتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو جماعت کا معنی بیان کیا فرمایا کہ بھوم احل العلم وہ اہل علم میں یہ دوسری تفصیل لی ہے جنہیں اہل جماعت خاصہ یعنی عہد العلم کی جماعت اور علماء کی جماعت جو کسی قزیے پر ایک فتویٰ یا فیصلہ صادر کر دے تو تم اس کو قبول کر لو اور کوئی اختلاف کو ہوا نہ دو بال فرض تمہیں اختلاف ہو تو اس اختلاف کو ابھارنے کی ضرورت نہیں اپنے اختلاف کو اپنے تک محدود رکھو اور اگر تم انکار کرو گے اس انکار کو عام کرو گے یہ فتنوں کو ہوا دینے کے متراضفر ہے یہ جماعت خاصہ مراد ہے یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کی تصویر کے مطابق لیکن جماعت عامہ یا جماعت خاصہ دونوں کا لزوم شری نصوص سے ثابت یہ امت امت وسط ہے امت عدل ہے اس کی دلیل یہی جو حدیث آ کے امام بخاری ذکر کر رہے ہیں جو جاو نوہن یوم الخیامہ پازو الب الرقت نو علیہ السلام کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا تم نے تبلیغ کی تھی اپنی امت کو حق اور توحید کا پیغام پہنچا دیا تھا نو علیہ السلام سے پوچھا جائے گا اور ان کی امت کا نو علیہ السلام اس کا اقرار کریں گے نائم نعم, نعم یا اور اب تو سالوں امت, امت سے سوال ہوگا فیحل ما جا نام نظیر وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی نظیر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا یعنی یہ تعینت اور انعنا کی انتہا ہے نور الاسلام کا احتساب اس لیے کہ انہوں نے تو ساڑھے نو سو سال تک پیغام توحید پہنچایا تھا مگر امت کا عناد اور ان کے انکار کا عالم آپ دیکھیں اتنی طویل مدت کی دعوت کا وہ انکار کر رہا ہے کہ سرے سے کوئی نذیر کوئی نبی آیا ہی نہیں ہمارے پاس فج منشہود نور علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ کون گواہی دے گا آپ کی کہ آپ نے پیغام پہنچایا اور توحید بیان کی فیحول محمد ان کو امت محمد صلی اللہ علیہ اور ان کی امت گواہی دے گی حالانکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے نور علیہ السلام کی بحثت اور دعوت پہنچانا لیکن جو قیامت کا دن ہے یہ عدل و انصاف کو قائم کرنے کا دن عدل و انصاف قائم کرنے کے جو متقادیات ہیں اللہ ان سب کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ایک بندہ کیا عمل کر کے آیا کتنے گناہ کیے کتنی نیکیاں کی عدل قائم کرے گا بندے کے آزار سے پوچھے گا زمین سے پوچھے گا فرشتوں کے صحیفے کھولے گا حالانکہ اسے سب علم ہے میزان میں تول کر ان اعمال کا وزن دیکھے گا اور دکھائے گا اللہ سب جانتا ہے لیکن یہ قیام عدل قیام عدل کی متقاضیات اللہ کو معلوم ہے علیہ السلام نے پیغام توحید پہنچایا خوب پہنچایا خوب پہنچایا لیکن عدل قائم کرنے کے لیے گواہی طلب کی جائے گی کون گواہی دے رہے تو راچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت فیجاؤ جاؤ بحکم فطر شاہ رسود اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پھر لایا جائے گا اور تم گواہی دو گے اور تمہاری گواہی قبول ہوگی کیوں قرآن کی آیت کہ تم امت عدل اور ایک عادل یا عدول کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے یہ بات ظاہر باہر معلوم ہے تو یہ گواہی کے لیے تم کو طلب کیا جانا اور تمہارا گواہی دینا اور تمہارا گواہی تمہاری گواہی قبول کیا جانا یہ تمہارے عدل ہونے کی اور وسط ہونے کی دلیل ہے لتکون شہدا عید الناس تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ جاؤکون رسول علیہ شہیدہ وقون کی باو آتف ہے لتکون پر اس کا عطف ہے اور لتکون کی لام قے ہے اور جو نصب دیتی ہے فعل مظاہرے کو لتکون منصوب ہے اور نصب کی علامت حسف ال اور بھائی کون جو معصوب ہے یہ بھی منصوب ہے اور یہاں نصر کی علامت فتح ظاہرہ فتح ظاہرہ رسول تم پر گواہ بن جائے تم لوگوں پر گواہی دو اور رسول تم پر گواہ بن جائے تمہاری گواہی دے تمہاری گواہی کیا دے کہ تم بالکل عادل امت ہو اور رسول تمہارے عدل کا اعلان کرے عادل ہونے کا اعلان کرے جب رسول تمہارے عادل ہونے کا اعلان کرے گا تو تم عادل قرار پاؤ گے جب عادل قرار پاؤ گے تو تمہاری گواہی نور علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قابل قبول ہو جائے گی آگے دوسری سند ہے امام بفائی رحمہ اللہ کی فرق یہ ہے کہ پچھلی سند میں امام بفائی رحمہ اللہ نے اسحاق بن منصور سے حد ثنا کے سیرے سے روایت کیا ہے اپنے شیخ سے وہ حد کے سیرے سے روایت کر رہے ہیں اور دوسری سنت میں عصاب المنصور اپنے شیخ جعفر براؤن سے انانا سے روایت کر رہے ہیں تو انانا جو موہے میں انگتاہ ہوتا ہے یہ اشکال یہاں پر آئیت نہیں ہوتا کیونکہ سماک کی راحت دوسری سنت میں موجود ہے جی جی قال الامام البغاری رحمہ اللہ باب اذا اجتہد العاد عامل او الحاکم فأخطأ خلاف الرسول من غیر علم فحکمه مردود لقول النبی صلی الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب قال حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن, أن عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهما حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث آخا بني علي, بني علي للأنصر أخى بني علي للأنصارية واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا وذلك مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان عید العامل اب الحاکم عامل یا حاکم اجتحاد کرے عامل سے مراد عامل الصدقہ جو صدقہ جمع کرنے پر معمور ہو اس کے علاوہ عامل وہ شخص بھی کہلاتا تھا جسے کسی مقام پر گورنر بنا کر بھیجا جائے اسے بھی عامل کہا جاتا تھا تو عامل اجتحاد کرے اب حاکم یا حاکم حاکم سے مراد قاضی اللہ تحق و بین الناس جو لوگوں کے امور میں فیصلے کرتا ہے صادر کرتا ہے وہ حاکم کہلاتے ہیں تو عامل یا حاکم اجتھاد کوئی فیصلہ صادر کرے فاختہ اس میں وہ غلطی کر جائے غلطی صادر ہو جائے فاختہ یہ اجتحادی کے متعلق ہے ان اجتحادہ فاقہ فیصلہ کیا اپنے نے سے اور خطا کے مرتکب ہو گئے خلاف الرسول رسول یہاں لفظ قال محدود ہے یعنی فقال خلاف الرسول یعنی ایسا قول اختیار کر گئے اور ایسا فیصلہ صادر کر گئے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے یا آپ کے عمل کے خلاف ہے اور من غیر علم یہ متعلق ہے قالا کے جو محدود ہے یعنی قال خلاف الرسول من غیر علم یعنی وہ فیصلہ جو خلاف الرسول کیا ہے وہ علم کے بغیر کیا انہیں اس کا علم یہ اطلاع نہیں تھی انہوں نے اجتہاد کیا اور کوشش کی کہ صحیح فیصلہ صادر کریں مگر وہ فیصلہ صحیح نہیں ہو سکا اور وہ خلاف الرسول جو ہے وہ فیصلہ صادر ہوا ان کے لا علمی کی منافر ف مردود تو وہ فیصلہ مردود ہو گا. یعنی یہ نہ سمجھے جائے کہ اگر حاکم یا قاضی غلط فیصلہ کرے تو اس کو ایک اجر ملے گا یا ایک اجر کا جب وہ مستحق ہے تو اس کا وہ فیصلہ برقرار رہے گا نہیں اگر اس کی غلطی ثابت ہو جائے تو وہ فیصلہ برقرار نہیں رہے گا برقرار کیا چیز ہوگی کتاب و سنت کا فیصلہ اور یہی احتسام کا تقاضہ ہے حکمردود گو وہ حاکم اشتہاد کی بنا پر ایک اجر کا مستحق ہے جیسا کہ آگے یار ہے مگر وہ فیصلہ اس بنا پر برقرار نہیں ہوگا بلکہ چونکہ وہ خلاف الرسول رسول ہے اور آپ کے فرامین کے خلاف ہے وہ مردود حکم مردود کیوں ہوگا امام بحال احمد کی دلیل نبی رسلان یہ فرمان من عمیلہ عمل لئی سا علیہ امرونہ کہ جس شخص کو ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہ ہو وہ عمل ہمارے امر کے خلاف ہو ہمارے فرمان کے خلاف ہو تو وہ مردود وہ مردود تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ غلط فیصلہ قطع قابل قبول نہیں ہوگا حالانکہ غلطی کرنے والا مشتحک اللہ کی طرف سے ایک اجر کا مستحق ہے مگر جب وہ غلطی کھل جائے اور ثابت ہو جائے تو اسے رجوع کرنا پڑے گا اور اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کو نافذ کرنا پڑے گا ماہ خیر نے جو اس دلال کیا من عاملہ عملن سے یہ استلال انتہائی مکمل اور مقام کے مناسب ہے کیونکہ یہ حدیث تمام شعبوں کو محیط ہے پورے دین کو کیونکہ یہ من شرطی ہے اور اس میں عموم ہوتا ہے اور عمل یہ نکرہ ہے اور یہ نکرہ شرط کے سیاح نکیرا فی سیا شرط یہ انتہائی عموم ہے کہ کوئی بھی عمل کوئی بھی کسی عامل کا ہو قادی کا ہو سیاسی ہو اعتقادی ہو عملی ہو عبادت کا ہو معاملات کا ہو کوئی بھی عمل ہو لئی علی امرنا اگر اس پر ہمارا امر نہیں ہے تو بہ وردن یہ اس شرط کا جواب ہے وہ مردود ہے یہ قطعی فیصلہ ہے علمان اس حدیث کو یعنی جوام القلم اور قول فصل اور تاثیل میں شمار کیا ہے کہ یہ حدیث ایک مستقل قاعدہ ہے ایسا قاعدہ جس پر ہر وہ عمل محمول ہوگا جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے عمر کے خلاف ہو ان کو اگر جمع کریں تفصیل میں جائیں تو ایک موٹی جلد تیار ہو سکتی ہے تو بڑا ایک جامع اور مانے آپ کا یہ فرمان اس لیے آپ کا فرمان ہے کہ اویت جوام الخلند کہ اللہ نمبر جوام الخلند دیے ایک ہی جملے میں پورا ایک جنت کا اور دین کی معرفت کا پروگرام سمجھا سکتا اس کی دلیل ایک اور امام بخاری نے ذکر کی جو حدیث الباب ہے اور اس کے راوی ابو اب سید الخری اور ابو حریرا رضی النا ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باعث تھا اقا بنی عدی ال بنو ادی الانصاری کے بھائی کو بھیجا اخا مراد بھائی نہیں ہے یہ ایک عرب کا ایک تکیہ کلام ہوتا تھا واحدمن بنو عدی ایک قبیلہ ان میں سے ایک شخص کو بھیجا اخاب شخص اس کا نام مذکور ہے احادیث میں سواد ابن غزیہ سواد ابن غزیہ اس کا نام مذکور ہے بھیجا بستعمل نالے والا خیبر اور اس کو خیبر کی جو زمینیں جن کو فتح کر لیا تھا یہ حکیوں سے چھین لیا تھا ان زمینوں پر عامل بنایا امام بخاری نے جو باب میں جو عامل کلر استعمال کیا اس حدیث سے لیا کہ کسی صدقے کو جمع کرنے پر جو عامل مقرر ہو اس کو خیبر کی جو زمین تھی اس زمین کی جو پیداوار تھی اس کو جمع کرنے کے لیے آپ نے بطور عامل انہیں بھیجا فقادم وطمر ان تو یہ جو آپ کا عامل تھا سواد بن وزیر یہ تمر جنیب لے کر آیا جنیب عمدہ کھجور بن اجب تمور ان ایسی کھجور جو کھجوروں میں سب سے عمدہ شمار ہوتی تھی وہ کھجوریں لے کر آئے اللہ کے نبی نے وہ کھجوریں دیکھی آپ نے سوال کیا کلو تمر خیبر ہاکدا کیا خیبر کی ساری کھجوریں جنیب ہوتی ایسی ہوتی کتنی عمدہ کیا خیبر کی تمام کھجوریں جنیب اور یہ عمدہ ہوتی ہیں اور اللہ کہا کہ نہیں لا یا یارسول اللہ ایسا نہیں ہے ہر قسم کی کھجور ہم کیا کرتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ردی کھجوریں ہوتی ہیں ردی کھجوریں جو گھٹیا درجے کی ہوتی ہیں وہ ہم ایک سا لیتے ہیں اچھی کھجوروں کا دو سا کے پرتی ان سا ایک پیمانہ تقریباً ڈھائی کلو کا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ بجائے اس کے ایک ردی کھجوریں مدینے لے کر آئیں ردی کھجوروں کے دو سا ہم دے کر عمدہ کھجوروں کا ایک سا لے لیتے ہیں کیونکہ ان کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور ان کا معیار بہت اچھا ہے اور یہ جو الجم تمر ردی ردی قسم کی کھجورے جو بہت ہی گھٹیا ہوتی ہیں وہ ہم یہاں لانے کی بجائے ہم وہیں دے دیتے ہیں اور ہمارا دینے کا جو ایک انداز ہے وہ یہ ہے کہ ردی کھجور ہم دو سا دیتے ہیں اور اس کے بدلے ایک سا عمدہ کھجوروں کا لے لیتے ہیں فقال رسول اللہ وسلم تفعل ایسا مت کرو سودا جائز نہیں ہے یہ سود ہے مثل مسلینڈ اگر تم اس طرح اجناس کا تبادلہ کرو تو وہ مثل کے معیار پر ہوگا برابری کی بنیاد پر ایک ساد ہوگا ایک ساتھ تو ایک سال ہوگی دو سات دو گے تو دو سال ہوگی دو سال دے کر ایک سال لینا جب کہ دونوں ایک جنس کی کھجورے ہیں دونوں کھجورے ہیں تو یہ تفاظل سود ہے یہ جائز نہیں تو یاد ہو تم برابری کی بنیاد پر لو. اور دو سا کے بدلے دو سال ہو یا ایک سا کے بدلے ایک سال ہو برابری کی بنیاد پر. یا پھر دوسری صورت یہ کہ اور بی و حاضہ وشتروب سما نہیں یا پھر یہ کہ ردی کھجورے بیچو اور اس کی قیمت سے عمدہ کھجورے خریدو یا پھر یہ ایک طریق ہے بیعو وحاضہ الجمع اتم الردی ردی ان کو بیچو بشتروب سامنے یہ منہادا اور جو قیمت حاصل ہو اس سے عمدہ کھجوریں خرید لو اب معاملہ بدل جائے گا اب آپ پیسوں کے بدلے کھجور لے رہے درہم و دنار کے بدلے کھجور لے رہے اب یہاں تفاضل کی کوئی صورت نہیں تفاضل کب ہوگا جب ایک جنس کی دو چیزیں ہوں اور ان کا تبادلہ کمی بیشی کی بنیاد پر ہو وہ سو ہے لیکن جب آپ نے پیسوں سے بیچ دی ردی کھجوریں عمدہ کھجور پیسوں سے خرید لیں تو اب سودے کی جنس تبدیل ہوگی پیسے دے کر آپ نے کھجور خریدی کھجور دے کر آپ نے پیسے لیے دونوں صورتوں میں جو ہے وہ جنس تبدیل ہو گئی اب یہ تفاتل کا یہاں حکم آئند نہیں ہوگا وہ کدا میزان میزان یعنی جو موزونی اشیاء ہیں تولنے والی تولنے والی ان کو اسی طرح آپ کرو ان دو صورتوں میں اگر تول کر لینا اور دینا ہے تو برابری کی بنیاد مسلم اور اگر ایسا نہیں تو پھر ایک چیز کو بیچو پیسوں کے بدلے ان پیسوں سے دوسری چیز خریدو جو بھی موزوں اشیاء ہیں ان کے ساتھ یہی معاملہ کرو یا شاہد یہ ہے کہ یہ عامل اللہ کے بے کا عامل اس نے اجتہاد کیا اور ردی کھجوروں کے بدلے عمدہ کھجوریں لی کمی بیشی کی بنیاد پر یہ اس کا اجتہاد درست نہیں تھا لہذا اللہ کے پیر بغمر نے اسے مسرد کر دیا اور ان کو صحیح آپ نے تعلیم دی تو پھر ایک عامل یا مستحد اجتہاد کرے وہ اجتہاد کے اجر کا مستحق تو ہے لیکن اگر غلطی ظاہر ہو جائے ثابت ہو جائے تو اس سے رجوع کرنا فرض ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو اور فیصلے کو نافذ کرنا ضروری ہے اور یہی احتسام کتاب بس سننا کا تقاضہ ہے جی قال الإمام البخاري رحمه الله باب أجل الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحالث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس المولى عمر بن العاس عن عمر بن العاس رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمر بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وقال عبد العزيز بن البطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مجتهد <تصفيق> حاكم اشت کرے غلط یا درست تو اس کا کیا حکم ظاہر ہے کہ پہلے باپ گزر چکا کہ اشتہاد کی اساس کتاب و سنت ہر شخص مشتد نہیں ہو سکتا جس کے پاس کتاب و سنت کے دقائق کا علم ہو وہ اشتہاد کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے بعد اگر وہ اشتہار کرتا ہے تو دو صورتیں یا غلط یا درست تو ان کا کیا حکم امام بخاری یہاں حدیث لائے ہیں امریکنیاز کی روایت سے رسول اللہ نے فرمایا ہے صاب فلاح اجران کہ حاکم حکم لگائے فج تحدہ اجتحاد کرے یہ فج کی کی تاخیبیا نہیں بلکہ تفسیریہ ہے کیونکہ تاخیبیا اگر مان لے تو حکم کے بعد اجتہاد یہ ترتیب غلط ہے یعنی پہلے اشتہاد ہوگا پھر حکم قائم ہوگا حکم مقدم ہے اشتہاد مؤخر ہے یہ فا بائے تاخیب نہیں ہے بلکہ فاف برائے تفصیر ہے کہ حاکم حکم لگاتا ہے فیصلہ صادر کرتا ہے کس طرح اشتہاد کے ذریعے ثم اصابہ اور وہ اشتہاد درست کرتے یا اس فاق کو تاقیبیاں مان سکتے ہو اگر ایک فعل معذوف مان لو اذا اور آدھا الحاکم یک فجتا ہے پھر یہ فا تقیبیہ درست ہے کہ حاکم حکم لگانے کا اور فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لے پس وہ اجتہاد کرے اب یہ فاتح بھی ہو سکتی ہے چنانچہ اجتہاد کرے اور وہ درست ہو جائے فلاح اجران اس کو دو اجر ملیں گے دو اجر کیوں ملیں گے ایک اجتہاد کرنے کا کوشش کی اس نے اور دوسرا درست کرنے کا درست کی کا دو اجر ملیں گے اور اگر وہ اجتہاد کرے اور اس میں غلطی کر جائے فلاح و اجرن اس کو ایک اجر ملے گا اور وہ اشتہاد کرنے کا اجتہاد کرنے کا جو غلط اجتہاد کیا غلط فیصلہ کیا اس پر اس کو اجر نہیں ملے گا لیکن جو اجتہاد کیا کوشش کی محنت کی اس پر وہ ثواب کا مستحق ہے تو ایسا شخص مصیب فی اجتہاد ہی مخت فی حکم ہی میں وہ درست ہے لہذا اجر کا مستحق ہے لیکن حکم اور فیصلے میں وہ غلط ہے لہذا اجر کا مستحق نہیں ہے تو کوئی بھی مستحد ہو وہ بین الجر بل اجر ہے اگر درست ہے تو دوہرا اجر ہے غلط ہے تو 1000 ہے جس کو کوشش اور محنت کا اجر ضرور ملے گا۔ جی. قال امام البخاري رحمه الله باب الحجه على من قال ان احكام النبي صلى الله عليه وسلم كان طاهره وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم واقوال الاسلام قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حدثن عن ابن جرير قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إئذنوا له فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت فقال إنا كنا نؤمر بهذا قال فأتني على هذا ببينة أو لا أفعلن بك فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد إلا أصاغرنا فقام ابو اللہ کچھ لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ نبی کے سارے احکام احکام ظاہرہ تھے یہاں ظاہرہ سے مراد یہ کہ ہر ایک پر وہ کھلے ہوئے تھے اور معلومت عیندہ کل واحد اللہ کے پیغمبر کے احکام سب کو معلوم تھے جو بات آپ کرتے جو حکم آپ نافذ فرماتے وہ سب صحابہ کے علم میں ہوتا اور کوئی آپ کا حکم کسی پر مخفی نہیں ہوتا تھا اللہ نادر بہت نادر شاد و نادر یہ کچھ لوگوں کا مذہب ہے یہ کیوں ہے آگے ہم بتائیں گے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اس مذہب کا رد فرما رہے ہیں کہ آپ کے احکام کا سب کو معلوم ہونا یہ ضروری نہیں یہ ضروری نہیں بلکہ بہت سی باتیں آپ کی بہت سی احکام آپ کے صحابہ پر پوشیدہ رہتے تھے اور پھر جب معلوم ہوتے وہ اپناتے پوشیدہ رہنا کوئی عیب نہیں ہے دیکھیں ایک انسان پر عمل کرنا کب ضروری ہے جب آپ کو اس کا اس کا علم ہو جائے ایک مسئلہ اس کو معلوم ہو عمل کرنا ضروری اور اگر اس کو معلوم ہی نہ ہو اور وہ عمل نہیں کر رہا تو اس کا اسے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. جب وہ مسئلہ آپ تک پہنچ جائے تو آپ پر حجت قائم ہو جائے گی اب اس کو اپنانا ضروری مسئلہ آپ کو پہنچا ہی نہیں تو آپ کیسے عمل کریں گے کیا عمل کریں گے لہٰذا احکام کا با صحابہ پر مخفی رہنا کوئی قابل عیب نہیں دراصل معتزلہ کا اور خوارج کا عقیدہ ہے کہ خبر واحد حجت نہیں اب چونکہ ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ احاد نے آگے خبر منتقل کی ہیں اور جنہیں منتقل کی انہوں نے قبول کیا لہذا اس اشکار سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نبیر اسلام کے احکام سب کو معلوم ہوتے تھے اور ایسا نہیں کہ کسی کو معلوم نہیں اشاد و ناظر کو حکم ایسا رہ جاتا جو کسی کو معلوم نہ ہوتا تو جو صحابہ نے صحابہ کی جماعت نے نبی علیہ السلام سے باتیں سنی اور پھر صحابہ کی جماعتیں باتیں سن کر آگے تابین تک پہنچائیں تو یہ جو ایسال ہے یہ ان انجما ہے تاکہ جو ان کا موقف ہے کہ خبر متواتر دلیل بنتی ہے اور حجت ہوتی ہے اس موقف کو ثابت کر سکے امام بخائی رحمہ اللہ یہ باب کا ان ہے کہ باب الحجت علی من قال ان احکام النبی صلی اللہ علیہ وسلم صان ظاہر اس شخص پر رد جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی السلام کے سارے احکام سب کو معلوم ہوتے تھے بہ کان یعیب و مشاہد النبی صلی اللہ علیہ نبی بمور اسلام نبی السلام کے مشاہد سے بہت سے صحابہ کا غائب ہونا آپ کی باتیں نہ سن پانا یا آپ کے اعمال نہ دیکھ پانا یہ سب ثابت حدیث اس معلوم میں بہت سے امور اسلام صحابہ پر مخفی رہتے تھے اور ان کو بعد میں ان کی اطلاع ہوتی تھی ایسے بہت سے واقعات ہیں جو کہ ثابت ہوتے ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ اخبار کو آگے منتقل کرنا خواب و اخبار احاد کے ذریعے ہو یا متواترا کے ذریعے ہو دونوں علم کی تلقی کے معتبر پر جو ہیں وہ ترک ہیں اور قابل قبول ہیں یہ آلو سننا کا اجماعی عقیدہ ہے لیکن جو جو لوگ شذوز کا راستہ اختیار کیا اپنے آپ کو جو ایک عقل پرست جو ہے وہ باور گراتے ہیں وہ خبر واحد کو حجت نہیں مانتے حالانکہ یہ تقسیم بڑی فہم کہ حدیث کی دو قسمیں متواتر اور احاد ان کم از کم میرے لیے ناقابل فہم یہ کہاں سے آ گئی کم از جو قرون اولا جن کو قرون خیر کہا گیا اس میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا خبر واحد کیا ہوتی اور خبر متواتر کیا ہوتی دیکھیے نبیر اسلام نے ایک حدیث بیان کی اسے مثلاً دس صحابہ نے سنا کہ پچاس صحابہ نے سنا آپ کا ایک فرمان پچاس صحابہ تک پہنچ گیا ٹھیک ہے ان میں سے ایک صحابی مثلاً بغداد چلا گیا ایک صاحبی اس نے اہل بغداد کو وہ حدیث سنائی تو اہل بغداد کے لیے وہ حدیث متواتر ہے یا احاد بتائیے متواتر ہے یا احاد احاد حجت تھی یا نہیں قابل قبول تھی یا نہیں اگر حجت نہیں تھی تو صحابی کا بیان کرنا اگت ہے تو متواتر کا وہاں کوئی تصور ہی نہیں وہ حدیث امور اعتقادیہ سے متعلق ہو یا وہ احکام سے متعلق ہو یا فضائل و غائب سے متعلق ہو ایسی کوئی تفریق نہیں تھی حدیث بیان ہو گئی ان میں سے ایک صحابی شام چلا گیا وہ حدیث بیان کر دی تو اہل شام کے لیے وہ احاد ہے ایک صحابی مصر چلا گیا حدیث بیان کر دی اہل مصر کے لیے وہ احاد ہے یہ تو ہمارا دور آ گیا کتابیں مطبوع ہوئی اسانید معلوم ہوئی ہم نے تحقیق کی تتر کیا تو ہمیں معلوم ہوئی اس حدیث کی پچاس سندیں متواتر ہونا یہ ہم پر ثابت ہوا قرون اولا میں نہیں قرون اولا میں وہ خبر احادی تھی اس کا تواتر ہمیں معلوم ہو یہ تقسیم کرنی پڑی خبر واحد خبر متواتر لیکن اس تقسیم کا یہ معنی نہیں ہے کہ خبر واحد حجت نہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک تو مستقل باب قائم کیا بلکہ کتاب قائم کی اخبار آہاد کی جو پیچھے گزری اس ان کتاب الاحسام سے پہلے کتاب الاحد کہ وہ حجت ہے اور یہاں بھی ایک اشارہ دیکھ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے احکام تمام صحابہ کو معلوم ہوتے تھے اور صحابہ کی جماعت آگے کے کی جماعت کو منتقل کرتی تھی وہ شدید غلطی اور جہل کا شکار بہت سی باتیں بہت سی خبریں اور بہت سے احکام صحابہ سے غائب رہتے تھے اور ان کو علم میں نہیں ہوتے تھے اور بعد میں ان کو معلوم ہوتے تھے اور وہ قبول کرتے تھے جس کا ایک ثبوت یہ حدیث ہے ابو مساشر امیر المومن عمر ابن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوئے کوئی بات کہنے کے لیے استاذ انہوں نے استیزان کے اذن طلب کیا آپ کے دفتر میں داخل ہونے کا یہ استعزان کی صورت یہ ہے کہ السلام علیکم کہنا بلند آواز سے ایک دفعہ کہا جواب نہ ملا دوسری بار کہا جواب نہ ملا تیسری بار السلام علیکم جواب نہ ملا تو انہوں نے واپس لوٹنے کا فیصلہ کر لیا فقان وجا ہے وہ سمجھے کہ آپ مشغول ہیں اور نبی اسلام کی تعلیم ہے اگر تم استعان کرو سلام کو اندر سے جواب نہ آئے تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں لوٹ جاؤ تمہیں کیا معلوم اندر کیا صورتحال کیا معاملہ چل رہا ہے لوٹ جاؤ کسی غصے کے بغیر چنانچہ فراجہ اور مساشری بھی تین بار استعمال کیا جواب نہ ملا تو یہ سمجھے کہ امیر المومنین مشغول ہیں واپس لوٹ گئے فقال عمر جناب عمر رضی اللہ عنہ اپنے کام کے جب فارغ ہوئے میں علم اسمع سعود ہے عبداللہ بن قیس میں نے عبداللہ بن قیس کی آواز سنی ابو مساشری کی ان کا نام عبد اللہ بن قیض تھا انہیں اندر دے دو بلا لو فتوڑ لہو ان کے لیے ایک شخص کو بھیجا گیا وہ تو جا چکے تھے ان کو بلایا گیا امیر المومنین کے لیے فقال ما کا اعلان آ سنایا امیر مومن نے فرمایا وہ موسا یہ تم نے کیا کیا واپس کیوں لوٹ گئے جب ملنے آئے تھے ملے بغیر کیوں لوٹے فقال انا کنمر بحادہ فرمایا کہ امیر مومن ہمیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرف سے یہی حکم ملا کہ آپ تین بار استعمال کرو سلام کو جواب نہ ملے تو لوٹ جاؤ کسی غصے کے بغیر قال فن اللہ حاضہ بے بکا اس کی دلیل لاؤ کوئی گواہ لے کر آؤ ورنہ میں تمہیں سزا دوں جو تم نے حدیث بیان کی ہمیں اس کا علم نہیں امام بخاری کیسے امیر جیسے شخص کو جن کو اللہ پیغم نے خواب میں دودھ پلایا اور اس کی تعبیر علم سے کی ان سے یہ بات اوجھل مخفی کہا کہ اس کی دلیل لاؤ گواہ لاؤ ورنہ سزا دوں گا فن تو مجلس مجلس مجل انصار تو مساشری انصار صحابہ کی مجلس میں گئے گواہ لینے کے لیے اور جا کر قضیہ ذکر کیا قعل اللہ انہوں نے کہا یہ مسئلہ تو معروف اور میں ہے اور ہم میں سب سے چھوٹا جو شخص ہے وہ اس کی گواہی دے کر اس وقت سب سے کم عمر ابو سعید خدری تھے انہیں بھیجا کہ جاؤ امیر المومن کے پاس اور جا کر گواہی دے کر آؤ کہ اللہ کے بیغمبر نے یہ فرمایا تنا چب حاضر ہوئے اور کہا کنہ نمر و ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے فقال عمر و خافیہ علیہ ہادہ امر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر کا یہ عمر آپ یہ فرمان مجھے معلوم نہیں تھا مجھ سے مخی غائب ہے. کیوں الحان صفق صف ہمیں بازاروں میں یہ تالیاں پیٹنے نے غافل کر دیا سخت بولتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ پر مارنا ہاتھ کو ہاتھ پر مارنا یہ اہل عرب کی منڈیوں کا دستور تھا وہ بڑا سعودہ ہوتے ہوتا جب وہ سعودہ ہو جاتا بائی اور مشتری ایک دوسرے کے ہاتھ پر یوں ہاتھ مارتے جو اس بات کی دلیل ہے خلاص اب سودا ختم ہو چکا طے ہو چکا جو قیمت ہے وہ یہ ہے اور سودا ہے وہ یہ ہے اب یہ معاملہ طے پا چکا اس کے بعد کسی کو تبدیل کرنے کی ہمت کے نوبت نہ ہوتی تو فرمایا کہ ہمیں تو اسف کو بالسواق بازاروں کی تالیوں پیٹنے میں ان احادیث سے غافل رکھا جو اس بات کی دلیل ہے کہ بڑے بڑے مشاہیر صحابہ ان سے بہت سی باتیں پوشیدہ اور مخفو رہتی لہذا لہٰذا موتضلا کا اور بعض خوارج کا یہ قول کہ تمام احکام دین تمام صحابہ کو معلوم ہوتے تھے اپنے اس مزمہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بالکل باطل ہے اور اس کا جو ہے وہ انکار اس سے ثابت ہو رہا ہے اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ میر المین کو ان ایک صحابے کی خبر قابل قبول نہیں تھی کیونکہ یہ چیز انہوں نے پہلی بار سنی اور ایک نئی عجیب شے ان کو محسوس ہوئی تو انہوں نے اطمینان قلوی کے لیے اور مزید تعقت کے لیے ایک گواہ طلب کیا اب دو گواہ ہو گئے دو راوی ہو گئے تو دو راوی بھی کسی حدیث کے ہو جائیں تو حد تواتر کو تو نہیں پہنچتے تمہارا نظریہ یہ ہے کہ متواتر حجت ہے متواتر اب بھی نہیں ہوئی جب تک ان کی تعداد اتنی نہ ہو کہ اس کو عقل جو ہے وہ تو عدل قسم پر محال سمجھے اس وقت متواتر نہیں ہے ایک کی خبر بھی احاد ہے دو کی خبر بھی احاد ہے تین کی خبر بھی احاد ہے حدر کو تو نہیں پہنچے باقی ایک رابع کی خبر امیر امیرمنی نے کئی موقع پر قبول کی مجوسی سے جدیا لینے یہ حدیث عبد الرحمن عوف نے بیان کی امیر عمر کے سامنے اور آپ نے حدیث کو سن کر مجوس پر جزیہ عائد کیا تھا اس کا گواہ طلب نہیں کیا اس طرح تعون کے بارے میں حدیث وہ بھی عبد الرحمن عوف کی روایت سے کہ اللہ کے بیگمبر کا فرمان ہے جس علاقے میں تعاون اس میں داخل نہ ہو اور اگر اس علاقے میں تم موجود ہو اور تعاون آ جائے تو وہاں سے نکلو نہیں اللہ پر توقل کرو یہ عزیز سنی اور اس کو قبول کیا تو ایک راوی کی خبر مومن نے کئی موقع پر قبول کی پیچھے آپ نے جو آل امر ابن ہزم کا جو فتوا آپ تک پہنچا امر ابن ہزم کی روایت یہ دیت کے بارے میں انگلیوں کا برابر ہونا میر عمر نے تو جو تفاوت قائم کیا تھا مگر نبی علیہ السلام کا فرمان جو پہنچا امر ابن حضم کی روایت سے ایک فرد کی روایت سے تو آپ نے اپنے فیصلے سے رجوع کیا اور اس کو قبول بھی کیا اور نافذ بھی کیا یہ بات نہیں ہے کہ ایک راوی کی روایت وہ قبول نہیں کرتے تھے مگر یہاں انہوں نے مزید اطمینان اور تعقت کے لیے گواہ طلب کیا لیکن دو راویوں کا روایت کرنا بھی حد احاد سے نکلتا نہیں ہے اور تواتر میں داخل نہیں ہوتا قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عليهم قال حدثنا سفيان وقال حدثني الزهري أنه سمعه من الأعراج يقول أخبرني أبو هليرة رضي الله عنه قال إنكم تزعمون, إنكم تزعمون أن أبا هليرة يكتل الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد إني كنتم رأة مسكينة ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال من يبسط لداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني فبسط بردتا كانت علي فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه دوسري دليل إمام بخير رحمه الله ابو حرا کا قول کہ تمہارا یہ الزائم ہے کہ ابو حریرا نبی السلام پر بڑی حدیثیں جو ہے وہ ان کی طرف منسوب کرتا ہے جو صحابہ کی جماعت منسوب نہیں کرتی اور اس میں بڑی ایک ایک مبالغہ اور کثرت جو ہے وہ داخل اور شامل ہے یعنی ایک قسم کا ایک ایک قسم کا الزام سمجھ لو یہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ابو ہریرا بڑی روایتیں کرتے ہیں ہو سکتا ہے ان, ان کا یہ کہنا کسی شبہ کی بنا پر تو وہ خبریں وہ باتیں وہ حدیثیں صحیح بھی ہیں یا نہیں اللہ کے نبی سے سنی بھی ہیں نہیں, یا نہیں واللہ الموعد, یہ موعد مفعل کا وزن ہے جس کے تین استعمال ہیں ظرف زمان ظرف مکان اور مصدر اور ترکیب میں تینوں نہیں بنتے یہاں پر بلّہ اللہ کے ساتھ ترکیب میں تینوں نہیں بنتے ہیں نہ زمان نہ مکان نہ مصدر محضوف ماننا پڑے گا یعنی بلّہ بہین الموائے تو یوم القیام جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ سن لے کے ہمارے تمہارے درمیان اللہ کی بات اگر تمہارے دلوں میں کوئی شبہ ہے کہ شاید میں جھوٹ بولتا ہوں تو قیامت ہمارا موعد ہے اور اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا اگر میں جھوٹ بولتا ہوں مجھے سزا ملے گی اور اگر تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانی ہے تو تم اس پر سزا کے مستحد ہو گے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بہت سے احکام بقیہ صحابہ کو معلوم نہیں ہوتے تھے ابوریرا اپنی وضاحت کرتے ہیں کہ انی کنتم ران تمران مسکینا میں ایک مسکین شخص تھا مسکین مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس آمدنی کا ذریعہ ہو مگر اس کی آمدنی اس کے اخراجات سے کم ہو خرچے زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے فقیر وہ ہے جس کے پاس آمدنی کے وسائل ہی نہ اور مسکین وہ وسائل تو ہو مگر اخراجات زیادہ ابحریرا کبھی کبھی جنگل میں جاتے تھے اور اس خر بوٹی وغیرہ لے کر آتے تھے ایندھن وہ لا کر بیچتے تھے کچھ گزارا ہو جاتا تھا لیکن چونکہ حدیثوں کے سما کا شوق تھا تو زیادہ نہیں جا پاتے تھے تاکہ مجھ سے کوئی حدیث چھوٹ نہ جائے مس نہ ہو جائے اور اللہ کے پیارے بے کی خدمت میں موجود رہتے تھے اور نبی علیہ السلام خود چونکہ ایک فقر کی کیفیت میں تھے پیٹوں پر پتھر باندھنا اس ماحول میں آپ کا تقریباً معمول تھا تو پھر کبھی کبھی آپ ابو حریرا کو اللہ تعالی جو آپ کو رزت دیتا اس میں سے آپ ان کو کھلاتے اور پلاتے اور اسی چھوٹی سی خدمت پر وہ اللہ کے بیگمبر کے ساتھ رہتے حالانکہ جنگل میں روزانہ جا کر اپنا کام کاج کر کے وہ ایندھن لا کر بیچ سکتے تھے لیکن اس طرح کیا ہوتا اللہ کے نبی کی مجلسیں ان سے معروم ہو جاتے بہت سی حدیثوں کا سماٹ وہ ان سے غائب ہو جاتا ابو ہے ابو رحرا فماتے کہ میں مسکین شخص تھا اور الزم رسول اللہ صبنی اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ جڑا رہتا تھا جڑا رہتا تھا پیٹ بھرنے کے بدلے نبی اسلام بڑے رفیق و شفیق اور آپ کو ابو رحرا کی کیفیت کا بالکل احساس ہوتا اندازہ ہوتا اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی رزق کے وسائل ادا فرماتا تو ابو حیرا کو بھی آپ کھلاتے اور بلاتے تھے یہ ان کی کیفیت تھی بعض اوقات دو دو تین تین دن, دن کا فاقہ ہو جاتا مگر وہ نبی اسلام کی مجلس کو نہیں چھوڑتے تھے تاکہ کوئی حدیث مس نہ ہو جائے بلکہ بعض اوقات بھوک کی بنافر گر جاتے لوگ سمجھتے شاید مجنو ہو گئے جنون آ گئے میں کوئی جنون نہیں ہوتا صرف نبی علیہ السلام سے احدیث سننے کا شوق وہ پڑا رہتا کوئی آپ بات ارشاد فرمائیں گے کوئی آپ عمل جو ہے وہ فرمائیں گے میں اس کو دیکھوں گا اور وہ حدیث مجھے حاصل ہو جائے گی اور وہ علم مجھ تک پہنچ جائے گا وہ ایک دن وہ قصہ آپ کو معلوم ہے بھوک نے تنگ کیا تو کھڑے ہو گئے چونکہ اللہ کے بیگمبر کے صاحب بھی تھے اور ہاتھ پھیلانا یہ ان کی شان کے خلاف تھی ابو بکر صدیق آئے کہا کہ ایک آیت کی تفسیر ذرا بتاؤ بھئیر ناانسین بلو خان اب خساس ہایت کا معنی تو باضح ابو بکرانہ جی نے اس آیت پر ایک لیکچر دیا ہے تفسیر بیان کی اور آگے چلے گئے عمر آ ان کو روک لی ذرا اس آیت کا معنی بتاؤ بھئیرانفسین بلوقان اب خساسا کہ جو اہل تخوہ ان کا یہ شعار ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خود بھوک برداشت کرتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں عمر بھی نہ سمجھ سکے کہ ابو رحرا کا مقصد کیا ہے انہوں نے بھی ایک تقریر جھاڑ دی اور آگے چلے گئے پھر نبی اللہ نظران تشریف لے ان سے اس آد کی تفوییر پوچھی بال سیرون خوشی بلوکان خساسا آپ سمجھ گئے میں ابو رحرا تمہیں بھوک لگی ہے آؤ میرے ساتھ لے آئے لیکن کوئی وسائل تو تھے نہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت دودھ کا ایک پیالہ کہیں سے ہدیت نایا وہ آپ نے ابو ابویڑا کو دیا سارے جو اصاب صفحہ کے مساکین تھے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو میں سب کو ابو ابوڑا مایوس ہو گیا ایک پیازا اور پینے والے پچاس افراد میرے لیے کیا بچے گا کیونکہ ساک ان قو میں آخر ان شربہ جو قوم کا ساقی ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں پیتی پناہ جو سب کو پلانے لگ گئے پلاتے رہے پلاتے رہے دودھ ویسا کا ویسا موجود فراہم ابوڑا اب تم پیو پینا شروع کیا خوب پیا اور پیا اور پیا ح حتیٰ کہ کے اصرار پر فرمایا کہ یارسود علیہ وسلم اب یہ ریج ہے یہ سیرابی لگتا ہے کہ میرے ناخنوں سے گرنے لگے گی اتنا پی جی اللہ نے جو ہے وہ سیرابی ادا فرما دی اور رزق مہیا فرما دیا تو یہ ایک واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے ہمیشہ ساتھ رہتے تھے بھوک اور فاقہ برداشت کرتے لیکن حدیث کے تمڑ میں اور حدیث کے حرص میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے وکان المہاجر یش الحم الصف اور مہاجرین جو صحابہ تھے انہیں اسواق میں تالیاں بجانا جو پیچھے گزرا سودے کرنا تجارتیں کرنا اس چیز نے مشغول کیا ہوا تھا وکان ادل انصاروں یش الحمد القیام اور انصار صحابہ اپنے اموال کی نگرانی میں مشغول رہتے یہاں اموال سے مراد ان کی زراعت اور کھیتی باڑی وغیرہ اور ان کے باغات اس میں مصروف رہتے تو انصار کا اپنا معاملہ اور مہاجرین کا اپنا معاملہ مہاجرین بازاروں میں تجارتیں کرتے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی مجلس سے دور رہتے اور انصار اپنے باغات کو دیکھتے کھیتی باڑی کو دیکھتے اور وہ وقت اللہ کے پیغمبر سے دور رہتے اور میرے پاس ایسا کوئی کام نہیں تھا ہر وقت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہتا تھا اور آپ کی حدیثیں سنتا تھا تو اس بات کے دلیل ہے کہ انصار و مہاجرین سے بہت سا علم اوجل رہتا تھا ان تک بعد میں پہنچتا تھا تو پھر ووقف جو ہے ان گمراہ فرقوں کا یہ خبر متواتر کے تعلق سے اس کی یہاں سختی سے تردید ہو رہی ہے اور بہت سا اللہ کے پیغمبر کا علم بہت سے صحابہ سے مخفی رہتا تھا پھر وہ ان تک پہنچتا تھا دیکھیں نبی احلام کے حدیث ہے فل کے شاہد جو شخص میری بات سن رہا ہے وہ پہنچائے کس کو جو غائب ہے اب شاہد ایک اور غائب بھی ایک دونوں واحد کسی ہیں ان شاہد پہنچائے غائب کو اب وہ اکیلا شخص ہے غائب کو پہنچائے گا تو حجت ہے یا نہیں یعنی خبر واحد حجت ہے یا نہیں اور غائب جس کو پہنچا ہے اس کے لیے قبول کرنا ضروری ہے یا نہیں اگر ضروری نہیں ہے ناجائز ہے تو اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان نوزب اللہ عبد ہے یہ حدیث اصل ہے اس بات پر کہ احاد جو ہیں متلقت عقیدے میں احکام میں تمام مسائل میں حجت ہے جی ابو فرماتے ہیں کہ نبی نے ایک دن اپنی چادر بچھائی بلکہ فرمایا کہ میں یب سو تو کون ہے جو اپنی چادر بچھائے حتیٰ عقد یا مقالتی تھی حتیٰ کہ اپنی گفتگو کو مکمل کر لو. آپ احادیث بیان کر رہے تھے گفتگو فرما رہے تھے فرمایا کہ جب تک گفتگو کر رہا ہوں کون ہے جو اپنی چادر بچھا دے سب ہو اور پھر وہ چادر جو ہے وہ اکٹھی کر کے سمیٹ لے اور واپس لے لے اور ایک حدیث نے اپنے سینے پر اس کو جو ہے وہ رکھ لے کون ہے جو ایسا کرے گا فلینسا شیئن شیئن سمے جو ایسا کرے گا وہ آج کے بعد میری کوئی حدیث بھول نہیں پائے آج کے بعد کوئی حدیث بھول نہیں پائے گا فبصت و بردتن کا نت علیہ اور بو رڑا کہ میں نے فوراً ایک چادر میرے پاس تھی اس کو بچھا دیا بب اللہ کی بات تھا وہ بر حق کی تو ہو اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے اللہ کے پیارے حکمر کی کوئی حدیث نہیں بھلائی اللہ نے ایسا کبھی حافظہ اور ثاقب ذہن تھا فرما دیا کہ اس کے بعد کوئی حدیث نہیں بھولا ہر حدیث مجھے یاد ہوتی اور ازبر ہوتی تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بولیڈا کے پاس وہ علم تھا احدیث کا جو اور صحابہ کے پاس نہیں تھا ایسی خصوصیت تھی جسے اور صحابہ محروم تھے لہٰذا یہ دعویٰ کہ آپ کا سارا علم سب صحابہ کے نزدیک معلوم تھا یہ دعویٰ اصل کے خلاف ہے اور امر واقعے کے خلاف ہے بہت سے علم صحابہ سے غائب بھی رہتا تھا پھر جن صحابہ نے سنا ہوتا وہ ان کو آگے پہنچاتے تو ان تک پہنچتا اور یہ سلسلہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں بھی تھا اور آپ کے دور کے بعد بھی تھا